الحمد لله اشهده ونستعين ونستطر ونعوذ بالله من شنور النصر ومن سيجرات أعبالي في الله أخلا ومدبت ويبذل فلا آذية واشهد أن طالده إذن الله أحده وشريكنا واشهد أن محمد ربطه ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدية ذي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الغمور معدثاتها وكل معدثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيضع الله ورسوله الشهدى مهتدى اللهم صل على رسول الله وعلى اله على محمد وعلى اله محمد كما الله على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اجعل فينا من الصالحين اللهم بارك على محمد وعلى اله محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد المجيب. جی وشمان کرنے عن عمره ان يبتغي الذين يطالبون على امره ان تصيروا خدمه ان تصيروا رفقه نظر من جديد رواد ابن علي طلب المجلس جو الدين ہمیں فتوں سے دور رہنا اور فتنوں کے دور میں غزلت اور گمنامی کی زندگی کو ترجیح دینا یہ ایک شرمی مطلوب ہے جس کی رقل امکان کوشش کرنی چاہیے اس تنہائی عزلت اور علحدگی کے اوقات میں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے جو دین اسلام میں انتہائی اہم قرار دیے گئی ہیں اختلاط ناگیر ہو اس میں رسوم اکرم سولہ کی احادیث کا رنگ ہو لات اس مومن ہے کہ تم صرف ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو کہ مومن ہوں اچھے عقیدے کے ہوں جنہیں مناج کی سلام تھی کی نعمت کہ نعمت میسر ہو بنایا کو مادہ کا علیہ اور تمہارا مار صرف وہ لوگ کھائیں جو پرہیزگار ہو ایک اور حدیث میں رسول ہوا مہرمان ہے المرادی نے خلیل ہی خرین پور آہدی گالن ہر شخص اپنے دوست کے دن پر ہوتا ہے پھر ہر شخص یہ بتائیں یہ دیکھیں کہ اس کی دوستی کس سے ہے پھر دوستی اور صحبت اور اختلاط لوگوں سے ہے تو وہ ان کی اچھائیوں اور نیکیوں سے فائدہ اٹھائے گا اور اگر یہ مساغبت برے لوگوں کی ہے تو ان کی برائیوں کا رنگ اس پر بھی نمایاں ہو سکتا ہے ہمارے صرف میں سے کسی کا طول ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ تمہاری دوستی کس سے ہے تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ تم کیسے ہوا تحمل اداس اللہ ترین پرندرین بالمخار مفت ہمیشہ اچھوں کی مساوت اختیار کرو اور جب کسی شخص کے بارے میں تحقیق کرنی ہو کہ وہ کیسا ہے تو اسے نہ دیکھو اس کے دوستوں کو دیکھو جیسے دوست ہوں گے ویسا وہی ہوگا شریعت میں اس موضوع پر بہت اسرار کے ساتھ متوجہ کیا ہے اور یہ بڑی اہم بات ہے اور جب تنہائی اور رزلت کے آئے تو اس میں انتہائی اہم اور جو دنیا اور آخر کے لیے بہتری کا باعث بن سکتے ہیں ان پر غور فکر کرنا چاہیے عدید اسلام میں عتید توحید سب سے اہم ہے اور توحید کا رنگ ہر پدوں پر موجود ہے پورا دین دین توحید ہے اور توحید کی ایک سب سے اہم قسم اللہ وعزت کی معرفت اور اس کی پہچان جس کا ذریعہ توحید اسماؤ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ان ناموں کے ذریعے اللہ کی پہچان اور اس کی معرفت اس کا فائدہ خود انسان کو ہوگا اس شخص کے دل میں اسماؤ صفات کی توحید کی محبت جاگری ہو جائے یہ محبت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت کی عکاس ہے کیونکہ یہ سارے پیارے نام اللہ و رسد کے ہیں ان ناموں کا ذکر ان کی معرفت ان کا علم ان کا احساس یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی دلیلیں سورہ اخلاق کل اللہ واحد چھوٹی سی صورت ہے اور اسے فلف القرآن کہا گیا ہے ایک تہائی قرآن کیونکہ یہ پوری صورت اللہ رب العزت کے اسناؤ سے فات پر مشتمل آیت الکرسی پران حکیم کی سب سے بڑی آیت قرار دی گئی آدم و آیت مجھے کتاب لینا اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت آیت القرسی ہے اور اس پوری ایک آیت میں اللہ نبر عزت کی چودہ صفات کا ذکر ہے چودہ رفعل کا ذکر یہ توحیدفات کیحبیت کی اہمیت کی دلیل ہے اگر صحیح معنی میں باہبت حاصل ہو یہ اللہ کی محبت بھی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انہ رکھین اسمنسو دفدر الجنہ اللہ ربر عزت کے جنانوے نام ہیں جو ان کو پڑھے یاد کرے ان کو سمجھے جنت میں داخل ہوگا اور صحیح معرفت خود انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے ایک صفت کا ہم آج تعارف حاصل کرتے ہیں جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ خالق کے کائنات کے صفات پہچان کتنی اہم ہے یہ صفت ہے ادان یہ دین سے ماحوب ہے اور دیان کا معنی حساب لینے والا اور جزا اور سزا دینے والا ہم اسی قدر جانتے ہیں کہ اللہ رب عزت حساب لے گا اور بندے کے اعمال کے مطابق اسے جزا یا سزا دے گا ان خیر فخر کو ان شرف فر اگر اعمال خیر ہوں گے تو جزا بھی خیر ہوگی اور اگر اعمال شر ہوں گے تو جزا بھی شر ہوگی لیکن اس صفت کی حقیقت کیا ہے دوسرے الفاظ میں اللہ رب العزت کے حساب اور جزا کی حقیقت کیا ہے صفت ادیان مسرت احمد اور مسدرت حاکم کی ایک صحیح حدیث میں ذکر ہے نبیر اسلام کے صحابی جابر رت العین اس کے علاوہ ہے یہ مدینہ منورہ میں تھے معلوم ہوا کہ نبی اسلام نے ایک مجلس میں ایک حدیث بیان کی تھی اس حدیث کو فلاں اور فلاں نے سنا تھا جس وقت علیہ وسلم نے حدیث بیان کی تھی اس مجلس میں کچھ صحابہ موجود تھے جابر موجود نہیں تھے تو انہیں یہ فکر لاحد ہوئی اور یہ شوق ہوا کہ میں یہ حدیث انہی سے سنوں جنہوں نے پیغمبر نے سے سنی اب ان فلان اور فلاں کے ناموں پر غور کیا تو دیکھا کہ وہ سب کے سب یا تو شہید ہو چکے ہیں اور یا فوت ہو چکے ہیں صرف ایک صحابی عبداللہ بن منسلطی رو زندہ ہے جنہوں نے براہ راست نبی رفتان سے حدیث سنی ہے لیکن وہ شام میں اور جناب جابر مدینہ میں تھے تو مدینہ سے شام بڑا طویل سفر چنانچہ اس سفر کو وہ اختیار کرتے ہیں جس کے لیے خاص سواری کا اہتمام کیا اور مدینہ سے چلے اور شام پہنچ گئے اور اس صحابی عبداللہ بن انیس کے گھر کا معلوم کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے دروازے پر حاجب موجود تھا اس سے کہا کہ عبداللہ کو میری آمد کی چلا دو اور کہو کہ جاگر تمہارے دروازے پر ہے انہوں نے پچھوایا کہ کون سا جاہر روایا کہ جابر عبد اللہ رمساری رضی الحمد جناب عبد اللہ دن انیس جابر رضی اللہ عنہ کا نام سن کر فور باہر آتے ہیں کہ جرم سیاہ بہو کے الفاظ ہے کہ کپڑے سنبھالنے کی ہوش نہ رہی اتنا ان کو دیکھنے اور ملنے کا شوق ان کے دل میں پیدا ہوا معام کا ہوا مصافہ ہوا اندر آنے کو کہا گیا تو جناب جا نے فرمایا کہ نہیں میں تو ایک خاص مقصد کے لیے آیا ہوں اور اسی مقصد کو پورا کر کے جانا چاہتا ہوں تاکہ میری نیت ایک عمل کے لیے خالف رہے اور کوئی دوسرا کام اس نیت میں داخل اور شامل نہ ہو جائے رض کیا کہ کیا کام ہے بتایا کہ فلا مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی تھی جس کو آپ نے سنا تھا اور بہت سے صحابہ نے سنا تھا اس حدیث کا موضوع احساس ہے سب کے سب فوت ہو چکے ہیں صرف آپ باتیں ہیں زندہ ہیں تو میں بلا تاخیر آپ کے پاس پہنچا ہوں تاکہ اپنی یا آپ کی موت سے قبل جو حدیث آپ سے سن سکے کہا کہ جی ہاں وہ حدیث مجھے ایک ایک لفظ کے ساتھ یاد ہے اس کا موضوع کے ساتھ ہے بدلا رسود اللہ وسلم نے شاہ فرمایا تھا کہ اللہ باق آمد کے دن اعلان فرمائے گا فرمایا کہ یاد نات یوم قیام اور آج ہر رنگ لوگ قیامت کے دن آئیں گے برہنا ان کے بدن پر کوئی لباس نہیں ہوگا اور ہر بغیر ختمے کے بہ خالی ہاتھ ان کے پاس یا ان کے ہاتھوں میں دنیا کا کوئی سادہ سامان نہیں ہو کوئی دنیا میں کتنا بڑا سرمایہ دار ہو بالکل صحیح رش اور صحیح دامن آئے گی خالی ہاتھ اور ہمارا بر عزت اس وقت اعلان فرمائے گا یشم ہو من اس اعلان کو سب لوگ سنیں گے آ کو قریب ہو یا دور ہو لے کے میں بادشاہ ہوں انت دیا میں دیا ہوں یہ صفت دیاان کا معنی حساب لینے والا اور جزا دینے والا بدلہ دینے والا میں ہوں اس موقع پر اللہ پاک کروائے گا کہ جنہ جن انگل چن نہ رہتا کہ جن لوگوں نے جنت میں داخل ہونا ہے اگر جہنم والوں میں سے کسی شخص کا کوئی حق اس کے ذمے ہے تو میں جنت میں داخلے سے قبل اسے اس کا بدلا دوں کے ساتھ فراہم کروں کے جنڈمی ارزل ہے مردود ہیں لیکن اگر کوئی حق ان کا ہے کسی جنتی انسان کے دل میں تو میں نے اس کا بدلہ فراہم کرنا ہے اس کا قصاص دینا ہے اور اپنا انصاف پوری طرح قائم کرنا ہے بغی بی احد من بلدی النار سید خدمار ان کا دہر جنت حق ہو خطا ہو دن ہو اور اگر کوئی جہنمی ہے اور اس کا کوئی حق کسی جنتی انسان کے ذمے ہے تو میں وہ حق اس کو دلاؤں گا اور اس کا احساس فراہم کروں گا بدلہ فراہم کروں گا اور اپنے انصاف کو آج میں قائم کروں گا پساس کس حد تک ہوگا اور یہ پساس کا معاملہ کہاں تک جائے گا فرمایا کہ حد تک لتم تلتی نتامہ کہ اگر کسی شخص نے کسی دوسرے انسان کو ناحق تھپڑ مار دیا تو اس کا پساس بھی فراہم کرنا ہے اس کا بدلہ بھی دینا ہے اور بہت سے ہیں بادی حقوق ہیں جان کے حقوق قتل ہیں قتل ہے زبان کے حقوق ہیں کسی کو گالی دے, دے کسی پہ دانت بھیج کسی کے قیمت کر یا کسی پر الزام عائد کر دیا جھوٹی کو لگا دے یہ سارے معاملات جب ایک چھوٹے سے چانٹے کا ذکر ہوگا یہ بہت ہی معمولی تکلیف ہے ریبت اور بہتان کے مقابلے میں بڑ بڑے بڑے حقوق کا احساس کس نوعیت کا ہوگا جنتا کا ادان ہونا کی کہ حتیہ کہ ایک چانٹے کا احساس کے مجھے فراہم کرنا صحابہ کرام نے اس موقع پر ارد کیا کہ یارسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ نے فرمایا کہ ہر شخص خالی ہاتھ آئے گا دنیا کے اسدار دنیا کی دولتیں اور دنیا کا مار ساتھ نہیں ہوگا تو پھر یہ کہ ساس کیسے قائم ہوگا یہ بدلہ کیسے قائم ہوگا جیسے مالی معاملات ہیں دیگر معاملات ہیں تو انصاف کی فراہمی کا طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس سے مال وصول کر کے اس کو دیا جائے اور سب نے خالی ہاتھ آنا ہے تو پھر قصاص کیسے فراہم ہوگا رسول اللہ اعظم نے شاخ روایا کل حسنات ہی وسیعت اللہ یہ قصاص فراہم کرے گا نیکیوں اور بدیوں کے ساتھ نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ یعنی جس کے ذمہ حق ہے اس کی نیکیاں صاحب حق کو دے کر ہو سکتا ہے وہ حق اتنا بڑا ہو اس کی نیکیاں ختم ہی ہو جائیں اور اس کے جنت کے داخلے کا فیصلہ تبدیل ہو جائے اور یہ ہو سکتا ہے جس کے جہنم کا فیصلہ ہوا ہے اس کا حق اتنا بڑا ہو کہ اسے اتنی نیکیاں مل جائیں کہ وہ جنت کا مستحد ہو جائے یہ قصاص کی فراہمی نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ نیتیاں اور گناہوں کے ساتھ ہوتا ہے بعزت کے فراہم کرے گا اور اپنا انصاف قائم کرے گا تبھی تو ایک حدیث میں مفلس کی تعریف پوچھی گئی اطلاع من المفلس کیا تم جانتے مفلس کون ہے صحابہ نے کہا کہ جس کے پاس باور دولت نہ ہو رسول اللہ نے شاہ سرمایا کہ نہیں مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن ڈھیروں نے کیا لائے بے شمار نیکیاں اور بڑا خوش ہے کہ یہ ہیں میری کامیابی کے لیے کافی ہیں لیکن اس کے ذمے کچھ حقوق تھے اور اللہ رب العزت انصاف فراہم کرے گا اس طرح کہ اس کی نیکیاں اصحاب حقوق میں بانٹ دے گا اور یہ شخص بالکل نیکیوں سے خالی ہو جائے گا فرمایا کہ آپ مفلس ہے ایسا مفلس کبھی آپ نے دیکھا دنیا کا مال نہ ہو دولت نہ ہو گزارا ہو جائے گا لیکن یہ مفلس جس نے دنیا میں امان صالحہ کمائے مگر قیامت کے دن ایک ایک نیکی سے محروم کر دیا گیا یہ بڑا مفلس ہے اور بہت ہی گھاٹے کا سودا کو بتا رہا اللہ مال میں بولتا اس کا شمار ان لوگوں میں سے ہے جو قیامت کے دن خوش خوش آئیں گے لیکن اچانک اللہ کا فیصلہ ایسا صادر ہوگا جس کی ان کو توقع نہیں ہوگی اور وہ خسارے میں اور ایک بڑے نقصان میں جھونک دیے جائیں گے یہ کفلے سے وہ حسرات اور سیاحت کی تقسیم کے ساتھ انصاف فراہم ہوگا دیا کا معنی ظاہری سب جانتے ہیں حساب لینے والا جزا دینے والا لیکن حساب کی حقیقت آپ دیکھیں ایک تو ہر شخص رہنا آئے گا اور ایک حریض میں خفاق کے الفاظ ننگے پاؤں آئے گا اور غیر مختون آئے گا ختنا کے بغیر اور وہ دنیا کے مال سے بالکل خالی ہاتھ آئے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ابو دردار رضی النبی اسلام کے صحابی ان کا ایک ہے الحسنت اللہ تبلا بس اللہ تن سا کوئی نیکی خواہ کتنی پرانی ہو وہ سیدھا نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی رہتی ہے اللہ تعالی نیکیوں کا بڑا قدردان ہے تم اللہ کو چند کوڑیاں دے کر دیکھو اللہ اس کو سونا بنا کے لوٹا دے گا اور بڑا بس لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھو کہ کوئی گنا برایا نہیں جائے گا اللہ کوئی گناہ بھولتا بھی نہیں کوئی نیکی بوسیدہ نہیں ہوتی لیکن کوئی گنا فراموش میں نہیں کیا جاتا بد یانا اور جس ساتھ نے حساب لینا ہے اور جزا دینی ہے وہ کبھی نہیں سوتا کبھی غور کیا آیت السی میں لاتا ہوگی نہ تم بلا اس کو نیند تو کیا کبھی اون کا ایک جھونکا نہ آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا اس کے کیا مقاصد ہیں بہت سے مقاصد ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رب العزت ہر وقت تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں ایک جھونکا تک نہیں آتا کہ ایک لمحہ کے پتا تمہارے عمل سے غافر ہو جائے یہ دیان کی حقیقت ہے کہ ہر وقت بندے کو دیکھتا ہے ہر عمل کو دیکھتا ہے ہر نیکی کا قدردان ہے اور ہر گناہ کو یاد رکھنے والا ہے تو یہ دیان کی حقیقت ہے کہ اللہ رزت اس دن انصاف فراہم کرے گا حتیٰ کہ جن لوگوں کی آماد جنت کے لائن ہوں گے اگر ان کا ان کے ذمے میں کوئی حق ہوگا جہنمیوں کا کیوں نہ ہو کفارو منافدین کا کیوں نہ ہو اگر واقعی کو حق ہے تو اللہ ان کو انصاف فرہم کرے گا اور جزار اور سزا پوری طرح قائم ہوگی تو یہ دیان کی حقیقت ہے کہ کس طریقے سے وہ انصاف فرہم کرے گا مار یوم الدین روزے جزا کا وہ اکیلا مارے گا اسی کی اسی کے انصاف کا شوہرا ہوگا اسی کا انصاف قائم ہوگا کہ بہت سے طریقوں سے اپنا انصاف قائم کرے گا اور کوئی بندہ اس کے کسی ایک فیصلے کا انکار نہیں کر سکے گا بندہ انکار بھلا کیسے کر سکے گا جب اللہ باہر کس طریقے سے انصاف فراہم کرے گا کہ اس کی زبان پر مکا دے گا اور اس کے اعضاء کو بلوائے گا ہاتھ بولیں گے کہ اس نے ہاتھوں کے ذریعے کیا کیا لیا کیا, کیا, کیا دیا آنکھیں بولیں گی کان بولیں گے جسم کہیں گے تو بولے گا, بولے گا, جسم کے ایک عضو بولے گا تو بندہ اپنے اعضاء کا انکار کر سکے گا اتنا کتاب اپنا امار نامہ خود پڑھ رہے جو فرشتوں نے لکھا تیرے ساتھ بنایا ساتھ گیا جو تیرے ایک ایک عمل کو دیکھتے تھے اور لکھتے تھے نوٹ کرتے تھے اپنی کتاب خود پڑھتے تجربہ ہم موقع دیتے ہیں ہر فولانا کا خافت کسی ایک نیکی کسی ایک گناہ کو لکھنے میں میرے فرشتوں نے کوئی ظلم تو نہیں کیا یا کوئی نیکی چھوڑ تو نہیں تھی تجھے یاد ہو کوئی نیکی اس کتاب میں نہ ہو کہ کوئی گنا ایسا ہو جس کی تحریر میں فرشتوں سے زیادتی ہو گئی ہو تو یہ ہم وفا دیتے اچھی طرح پڑھتے اور کوئی اعتراض ہو کوئی اشکال ہو تو پیش کر دے وہ بندہ ہارے کے کائنات کے سامنے کیا ہونے کو لا یاد ہوتے گے نہیں سب ٹھیک لکھا ہوا ہے کوئی ظلم نہیں کوئی زیادتی نہیں اللہ رزت کی صفت دیان کہ کس طریقے سے انصاف فراہم کرے گا اور پھر جس زمین پر انسان چلتا ہے اللہ اس زمین کو معمور کرے گا کہ تو اس کے ایک ایک راز کو اگل دے جو کچھ ہوا تیری پشت پر ہوا ہے تجھ پہ کھڑے ہو کر ہوا ہے نیکی ہو تو وہ بھی بیان کر دے اور گنا ہو تو وہ بھی بیان کر دے یوم میں تو خوب رہا یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی رات اگلے گی ہر اور گناہ کا ذکر کرے گی انسان انکار کر سکے گا یہ تیار اس کی فراہمی انصاف کا طریقہ جزا اور حساب کا طریقہ کوئی انکار نہیں کر سکے گا اور پھر اللہ عزت جب ایک شخص اللہ کی عدالت میں لایا جائے گا جو اس کے منائقہ تھے کہ دنیا میں اس کے کات تھے اس کے عمل کے حافظین تھے ان کو ساتھ ہاتھ سا لائے گا ایک فرشتہ سائم اور ایک شہید سائم اس کو ہانگے گا اللہ کی طرف اور شہید اس کے اعمال کی گواہی دیتا ہوا آئے گا کہ اس کے یہ عمل ہے یہ عمل ہے اس کے اعمال کو ذکر کرتا ہوا آئے گا پورا معاشر سنے گا کوئی انکار نہیں ہو سکے گا یہ بارہ فریشت کا حساب اور اس کی عدالت اور پھر بناواز کس طرح بیان اللہ تعالیٰ عدل فراہم کرنے کے لیے اور بندوں کے اعمال کا حساب کرنے کے لیے عدل کا ترازو قائم کرے گا اور وہ بڑی اس کی حیبت جس کے ایک پلڑے میں ساتواں آسمان اور زمین سماج جائیں کتنے بڑے ترازو کا کیسے مشاہدہ کروں فرشتوں نے دیکھا تھا مشاہدہ کیا تھا اس ترازو کا اور کہا کہ یاد نہ بھلا اس ترازو کو کسی بندے کا عمل بھر سکتا ہے اللہ نے فرمایا کہ ہاں میرے بہت سے بندے ہیں جن کو میں چاہوں ان کی دیکھیا کس کے پرڑے کو بھر سکتی ہیں فرشتے تو آہوداری کریں گے سجدے میں گر جائیں گے کہ ما بدنا کا حتل عبادت لیکن ہم نے تو دینی عبادت حق ادا نہیں کیا ہمارے احمد تو قاصر ہیں حالانکہ صدیوں کے احمد کوئی نافرمانی نہیں اور کسی گناہ کا تصور نہیں ہے صدیوں کے نیکیاں ہیں اور فرشتے یہ سمجھتے ہیں کہ صدیوں کی نیکیاں اتنے بڑے میدان کو نہیں بھر سکتی اتنا بڑا میدان اور یقیناً بہت سے بندوں کی نیکیاں اس میزان کو بھر دیں گی لیکن جب بندہ اس میزان کی حیمت کو دیکھے گا تو کیا اس کا عالم ہوگا اتنے بڑے پلڑے آسمان و زمین ایک پلڑے میں سنا جائیں اور اللہ یہ درادو قائم کرے گا یہ میزان قائم کرے گا اور بندے کو سامنے کھڑا کر کے اس کے دیگر گناہوں کو تولے گا بدل کا اور اللہ فرمائے گا اپنے وزن کو خود سامنے کھڑا ہو کر دیکھ یہ انصاف کی فراہمی کا طریقہ اللہ دیا کس طریقے سے اپنا عدل قائم کرے گا اور اپنے انصاف کی حکومت قائم کرے گا اور کس طریقے سے جزاور سزا دے گا اور پھر یہ بھی اور کیج اتنا بڑا ترالو اتنا بڑا میدان اس کی حیبت کو کون سہار سکتا سورج کے قریب کون جا سکتا ہے جو اللہ کی مخلوق ہے چاند کی عظمت کو کون دیکھ سکتا ہے کون برداشت کر سکتا ہے یہ سات و آسمان زمین و یہ اتنی بڑی مخلوق جن کی حیبت دلوں پر قائم ہے لیکن جب ان ساری مخلوقات کے خالق کے سامنے کھڑا ہوں گے اس وقت کیا کیفیت ہوگی تو مخلوق ہے ساری مزاج بھی مخلوق ہے پولیس رات بھی مخلوق ہے یہ آسمان اور زمینری مخلوق ہے سورج چاند ستارے سب مخلوق ہیں کہ بڑے بڑے پر ہیمت پہاڑ مخلوق ہیں ان کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں تو ان کی حیبت دل پر تاریخی ہو جاتی ہے ایک وقت آئے گا کہ ان کے خانے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اب دیا یہ نام بھی سوتا نہیں پر پل پل کے عمل کو دیکھتا ہے اور قیامت کے دیں مسرے انصاف فراہم کرنا ہے وہ دیان تو یہ اسمو صفات کی حقیقت ہے اسی حقیقت کے ساتھ ہر صفت پر غور کریں تو خانے کے کائنات بنا معرفت بڑھے گی اور یہ اس کی محبت کے حصول کا طریقہ جتنا اس کا ذکر ہوگا اسماع صفات کا ذکر ہوگا اسی قدر اس کی محبت حاصل ہوگی اسی قدر پہچان ہوگی اور یہ پہچان پھر بندے کو فائدہ دے جس بندے کو معلوم ہو جائے کہ وہ دیان ہے اور اس کے انصاف کی فرہمی کا یہ طریقہ ہے اس نے ایک ناجائز چانٹے کا انصاف بھی دینا ہے اور جو بھی حقوق کے ماننے ہیں اس کا انصاف فراہم کرنا ہے اعمال کو تول کر آزار کو بلوا کر زمین کی شہادت لے کر فرشتوں کو بلوا کر فرشتوں کے صحیفے انسان کے سامنے کھول کر اسے انصاف فراہم کرنا ہے تو اس کے بعد ایک بندہ اگر دانہ اور پینا ہو اس کے دل میں واقعی جنتا کا خوف ہو اور وہ اس صفت کی حقیقت کو پہچان چکا ہو تو پھر کیا وہ جان بوجھ کر جان جانتے بوجھتے کسی معصیت کا ارتکاب کرے گا اور خاص طور پہ ایسی معصیت جس کا تعلق حقوق کے ساتھ حکومت احباب کے ساتھ ہو کہ ایک بندہ اس کے امان جنت والے ہیں مگر اللہ رب العزت اس کے حقوق کا انصاف اس کو فراہم کرے گا اور ممکن ہے دیکھتے ہی دیکھتے ساری نیکیاں بٹ جائیں اور دیکھتے ہی دیکھتے کے سارے حقوق کے سارے گنا اس کے سر میں دان دیے جائیں آج کون اس کو چھوڑائے گا اور کون بچائے گا یہ تیار جس کو اس صفت کا کما حقوق ہو ہو کیونکہ ان گناہوں کا ارتکاب کرے گا پھر تو اپار کو عزت کے اس انصاف اور اچھے بدلے کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا شب و روز بسر ہوگا ہمارے سالے ان اعمال میں جن کی بقا ہے ان اعمال میں جو بندے کی کامیابی کی اساس ہے عقیدے کی صحت منحج کی صحت امر سالے تقوار کو یزگاری انتہا کا خوف جو احمد نیکیوں کے میزان میں تلیں گے اور بڑھ چڑھ کر تلیں گے اور واقعی بندے کے میزان کو بھر دیں گے نبی اسلام کی ایک حدیث دہ تہور اور شطر المان کہ تہور آدھا میدان ایک بندہ پاکہ رہے اور پاکیزگی سے محبت کرے صاف ستھرا جسم اچھا لباس پاکیز کی بابدور رہنا نیل وچیر سے دور ہو نجازت سے دور ہو پوری زندگی احتمام کرے ایک اچھے حلیے کے ساتھ رہے اس کی یہ نیکی اس کا یہ احتمام تو کے دن اللہ تعالیٰ کہ آدھے ایمان کو بھر دے گا آدھے ایمان ہو کتنی بڑی دیکھی کتنا سستا عمل ہے لیکن جزا کتنی ہمدہ ہے کہ اس کا یہ عمل آدھے ایمان کو بھر دے گا ایک حدیث شبر المان یہ آدھے ایمان ہے یہ حدیث ہے اور ایک حدیث میں شبرک میدان آدھا میدان مسد احمد کی حدیث کے ارفات میں یہ آدھا ایمان بھی ہے آدھا میدان بھی اور اللہ علام عزت کی صفات کی معرفت کہ یہ فائدہ بھی ہے یہ بھی ایک عدیب فائدہ ہے کہ ایک بندہ نظافت کو پاکیستگی کو اور خوبصورتی کو پسند کرے یہ بھی اسمو صفات کی بارفت کا قدیم فائدہ ہے شہید مسلم کے حدیل کی, کی الفاظ ہے ان اللہ جمیل جو ہب الجمال اللہ تعالیٰ خود جمیل ہے خوبصورت ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے جمیل ہونا اللہ کی صفت ہے وہ جمیل ہے خوبصورت ہے تو اللہ کے اللہ کے سفار ف کام فائدہ اس کو میں نے تفصیلی کا نام کرنا ہے کہ اللہ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اس کا معنی یہ ہے جو اللہ کی صفات ہے وہ صفات اللہ کو پسند ہے بندہ ان صفات کو سمجھے ان صفات کو اپنے اندر پہنا کرے تو کتنا وہ اللہ کا قریب ہی ہوگا کتنا اس کو اللہ کی محبت حاصل ہوگی اپنے خانے کو مارک کے افران و افنان کو اپنا لیں اللہ کی ساری صفات خوش ہیں اچھے اچھے نام ہیں پیاری پیاری صفات ہیں تو ان پیاری صفات کو ہم کیوں نہ ہیں یعنی صفات الہیہ کے تعارف میں یہ بھی ایک بڑا اہم سنگ بھی ہے کہ ان ساری صفات کو بندہ بھی اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرے اب تک مثال کے طور پہ ایک حجیز ہے ان لمبا بطر یا قبل اللہ فطر ہے فطر کو پسند کرتا ہے فطر ہونا اس کی صفت ہے وہ ایسا فطر ہے کہ ایسا فطر اور کوئی نہیں. وہ ایک اکیلا خالق بھی اکیلا مالک بھی اکیلا نہ اس کا کوئی شریک ہے ایک ذرا کے برابر کوئی کائنات میں ایسا نہیں جس نے ایک ذرہ تک کی ایسا ویتن اکیلا ہاوک ہے اکیلا ماوک ہے اکیلا رابط ہے اکیلا بدری ہے اکیلا باری ہے اکیلا مصبر ہے کوئی شریک نہیں ہے ایسا ویتن ایسا ویتن ہو سکتا ہے اللہ ایسا وطن ایسا اکیلا تو, اللہ تو والی حدیث میں سات ہجوروں کا ذکر صبح سات کھجور کھاتا بہت سی انسکار کوئی ایک ہے کوئی تین ہے, ہے کوئی سات ہے کوئی تینتیس ہے یعنی تاک ہے اللہ کو تاک پسند ہے انسان جو کام کرے کوشش کرے وہ تاک ہو کسی حریدے کے ساتھ اللہ کو پسند ہے یہ اللہ کی سفت صفات اجلا یا ہونے. یہ بات یقیناً اللہ کا محبوب ہوگا اللہ سخی ہے ہم بھی سخی بن جائیں اللہ جباد ہے ہم بھی جباد بن جائیں اللہ محسن ہے ہم بھی محسن بننے کی کوشش کریں معاف کرنا سب پسند ہے جیسا کہ رمضان کی راتوں میں تاگ راتوں میں جو خاص کی جو صفات آئی ہیں ان پر غور کرے ان شرگوں میں داخل ہوتا جائے اس کے سامنے بڑے اثرار کھلیں گے اور اس کو سفات کا ایک ایسا تعلق حاصل ہوگا جو عام حالات میں نہیں ہو سکتا جیسے صفت اطیات اس کی تفصیل ہم نے سنی کہ خانے کو مارے کا حساب کیسا ہے فراہمی انصاف کیسی ہے اور اس کی سفت کی کیا ہے جب ان متخابیات کا علم ہو کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے بالکل نہیں دانت بے لباس ننگے پاؤں ایک عجیب فقر کی کیفیت ہوگی تو پھر اس کے لیے تیاری کرنی پڑے گی جب خالی کی کائنات میں انصاف فراہم کرنا ہے اور حقوق کو انصاف دینے ہیں حتہ کہ سین والی بکری کے رب العزت بغیر سین کی بکری کو انصاف فراہم کرے گا پھر اس انصاف کی کیفیت کیا ہوگی جب اس سمت کا ہمیں اس حد تک تعارف ہو تم کسی کی قیمت کریں گے کسی پر بہتان لگائیں گے کسی کو گاڑی دیں گے کسی کی سب مالی دھوکا کریں گے غبر کریں گے فراڈ کریں گے ایسا ہرگز نہیں ہوگا اللہ نے انصاف دینا حتٰ کہ اس انصاف کی گناہ میں اگر ایک شخص کے ہمارے سارے جنت کے قابل ہیں مگر اس کے حقوق اگر اتنے ہوئے کہ اس کی نیکیاں تقسیم کرنی پڑی اور اصاب حقوق کے گناہ اس کی سر پہ لاد کر ایک مفرست برا کر اس کو ڈھنگنے میں دھکیلنا پڑا تو ایسا بھی ہو جائے گا اللہ انصاف فراہم کرنے والا تو اس صفت کے تعارف کے بعد ہمیں بڑے احتیاط کی ضرورت ہے اپنے ایک ایک کو اچھی طرح سوچ سمجھ کر گزارنا اپنی گفتگو کو شرعی نظام پر توڑ کر کرنا تاکہ کسی طریقے سے بھی قیامت کے لوگ انصاف کی فراہمی میں ہمیں سسارے کا سامنا نہ کرنا پڑے اس پر ان شاء بات چلے گی اور اللہ ربر توحید اسما صفات کا فهم ان کو عطا فرما دے اور ان صفات کی روشنی میں جو اس کی مدد یاد اللہ پاک ہمیں ان کا فہم صحیح عطا عدا فرما دے اور کے جو افراد اور جو اس کی رفلاک ہیں اللہ تعالی ہمیں وہ اختیار کرنے کے توفید عدا فرما دے اقوام بہت سے دوستوں نے بیماروں کی صحت کی دعا کی اپیل کی ہے دعا کرنے کے مرد ہے سب بیماروں کو صحت کامیاب آپ کروا دے آج اب ہمارے ایک مہمان ہیں جو کشمیر سے یہاں آئے ہوئے ہیں ان کی بیٹی کا آپریشن ہے دعا کرے کا لگوائے ان کو صحت کامیاب آپ کروا دیں جو پریشانی ہے اللہ اس کو دور کر دے اپنی رحمت سے ان کی بیٹی صحت یاب ہو کر واپس ملتی ہے یہ دو ناموں کے بارے میں پوچھا گیا ہے سنیشا اور سنہرا نام ناموں کے آئین میں کوشش کریں کہ اچھے نام رکھے ہیں ایسے نام جن کے معنی معلوم نہ ہوں یا جو نام بغیر معنی کے ہوں تمہیں کوئی فائدہ نہیں بعد نام کا اثر پڑتا ہے اچھے نام رکھے صحابیات کے نام ہے تابیات کے نام ہے اور بہت سے نام جن کا تعلق اللہ سے ہے جسے عبداللہ بیٹے کا نام ہے اور آماد اللہ کسی معنیٰ میں بیٹی کا نام رکھا جا سکتا ہے اس میں اللہ تب جیسے نسبت اور تعلق کا ذکر ہے بہت سے صحابیات کے نام ہے اچھے اچھے نام ہے عائشہ ہے حفصا ہے ام سلم ہے اور ام میں حبیبہ ہے ما ہے بہت سے نام ہیں تو وہ نام رکھے ناموں کا اثر پڑتا ہے نبیر اسلام کے دوروں میں چار قبیلے تھے بنو بنوفار اور بنوسلم بنو سلیم اور بنو, بنو, سل، بنو, بنو بس ان سب کو دعوت دی گئی بنوفار نے دعوت ثبور کر لی اور بنو بس نے دعوت ثبور نہیں کی نبی نے فرمایا کہ یہ غفار جو ہے نفرت سے اللہ نے ان کو معاف کر دی اچھے نام کا طرح باف اللہ یہ غفار تھے اور غفار نفرت سے ہے انہوں نے اسلام کو کیا اور مغفرت کے مستحب ہو گئے وہ سی کیا اللہ رسول کیا مارا ناقرمان یہ ناقرمانی پر قائم رہے اور انہوں نے اسلام کو نہیں کیا ناموں کا خطر ہے اور پیغمبر اسلام کے یہ فرمانے اسی بات پہ دے رہی ہے کہ ناموں کا عصل ہوتا ہے اچھے نام منتخب کریں جو باعث سے برکت ہو اور اس کا شخصیت اس کے کردار پر اثر پڑتا قرآن مجید زوار کے دوران پڑھا جا سکتا ہے صرف نماز نہیں پڑھی جا سکتی اور آج کا اعلان ہے مدرسہ بدیر اس ہو شدھ کا ایک اعلان مٹھی وہاں یہ قائم ہے ایک عرصے سے اور بڑا کامیاب ادارہ ہے بہت سے اچھے ساتھی اس کی نگرانی کر رہے ہیں اچھے سے مدرسے جن کو حاصل ہیں بھی ہم ہر سال طلبہ فارغ ہوتے ہیں ان کا بقاعدہ میں امتحان لیتے ہیں بلکہ ہر سال درجے بخاری بھی ہم دیتے ہیں جا کے تو بہت کامیاب ادارہ ہے اور یہ ہر کا جو صحرائی علاقہ ہے اس میں پورے اس علاقے میں دعوتی جو ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک دور زدہ علاقہ جہاں وہ سائز نہیں ہے وہاں ایک ادارے کا قیام یقیناً جہاد ہے اور جو وسائل ہیں وہ ہم نے فراہم کرنے ہیں ساتھ ہی سفر کر کے یہاں پہنچے ہوئے اور باہر انشاءاللہ موجود ہوں گے آپ راون کیجئے یہ تعاون کی سرپرستی ہے قرآن و حدیث کی سرپرستی ہے راون کی سرپرستی ہے اور اس ذریعے سے اگر ایک لفظ بھی کام آ تو یہ قیامت تک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے اللہ با قبول فرما اور سب کو توفیق دے تعلق إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور نفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مهدله ومن يضلل فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير لحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور مهدثاتها وكل مبزد بدعة وكل بدعة ضلالة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 ربنا وراضح من عنينا اقرم كما حملته ان الذين من قبلنا ربنا وراضح مننا ما لا طاقه لنا به واعف عنا بغفرنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين ربنا اغفر لنا خطانا ويلن تفتنا من الخاسدين الله اكبر والسلام المسلمين الله ومنصر من نادى محمد صلى الله عليه وسلم. فجعلنا منهم بعض من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه ربنا فأقل منا إنك أنت سمير عليه وتب علينا إنك أنت الضواب الرحيم برحمتك يا رحمة الرحمن.